الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خوتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین اچھا ایک تو یہ کہ آج جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ تین ٹوپکس ہیں ہمارے تین موضوع ہیں جن پہ کوشش ہوگی ہماری بات ہو جائے آج کا پروگرام اصل میں تھوڑا سا فرمائشی پروگرام ہے وہ بارے قریبی یہاں پہ امام مسجد ہے ماشاءاللہ علامہ صاحب ایک تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجوایا کہ آج شکر پہ بات کر لیں اگر تو میں نے آپ کی وہ لسٹ دیکھی تو اس میں شکر موجود تھا تو میں نے کہا چلیں یہ وہ جیسے کہتے ای گڈ اومن ایک اشارہ سمجھتے ہوئے کہ چلیں آج شکر پہ بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور دوست ہیں انہوں نے درخواست کی کہ یہ جو آج کل کے حالات کے حوالے سے لوگ جو ہیں مدد جب کرتے ہیں دوسروں کی تو ان کا جو رویہ ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے ہو جائے تو میں نے کہا چلے اگر تھوڑا سا آخر میں وقت ملا تو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں مختصر بہت مختصر وہ تو بات ہے کوئی زیادہ اس میں تفصیلی گفتگو نہیں ہے اور تیسرا ایک بڑی مجھے حیرت ہوئی اس بات پہ تو وہ تو خیر بہت ہی مختصر ہوگا بس ایسی کوئی ایک آدھ منٹ لگے گا اس میں وہ ہمارے ایک دوست نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جی یہ جو اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں یہ دعا ان کو کسی نے کہا ہے کہ وہ غلط ہے تو تو تو میں صرف کا جواب ہے ہے اس طور ہو سب سے پہلے بڑا مختصر ہم دیکھتے ہیں شکر کو تو ایک تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ساتھ میں یہ وعدہ بھی فرمایا ہے اور یہ یقین دلایا ہے کہ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نوازے گا اور یہ جب ہم کہتے ہیں بہت زیادہ شکر کے معاملے میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بہت زیادہ نوازے گا کہ مطلب ہم یہ لے رہے ہیں اور اس کا ہم نے وہ شکر ہم نے ادا کیا ہے کسی معاملے کا اللہ کی کسی نعمت کا گو کہ اللہ کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انسانی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے لیکن ہم نے اپنی وساط کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق اپنی کیپبلٹی uh, کے مطابق جو ہے یا اپنی جو بھی ہماری کیفیت ہے اس کے مطابق اپنی فیلنگز کے مطابق ہم نے اس کا شکر ادا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شکر کے بدلے بہت زیادہ ہمیں نوازتا ہے اس میں بلکہ آپ کو ذہن میں ہو تو ہم نے استغفار پہ جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے دو احادیث مبارکہ اس وقت بھی آپ سے جو ہیں وہ بیان کی تھی ایک میں, میں نے کہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 70 سے بھی زیادہ دفعہ جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں اور ایک میں آپ نے فرمایا کہ میں 100 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں تو اس وقت بھی میں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی استغفار کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے جب یہ کام کیا تو بنیادی مقصد اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ امت کو تربیت ہو جائے تلقین ہو جائے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک روایت میں پیش کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ رات کو کم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھنے کے لیے اٹھے اور آپ نے نفل پڑھنا شروع کی اور آپ رو پڑے اور اتنا روئے کہ آپ کے نظر آنے لگے رکو میں گئے تو پھر روئے آپ. پھر سجدے میں گئے تو آپ روئے سے اور اسی طرح رو رو کر آپ نے نوافل ادا کیے یہاں تک کہ آپ فرماتی ہیں کہ صبح کی بلال رضی اللہ عنہ کی آزان کی آواز سنائی دے گئی تو آپ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بھی آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں آپ کو تو کسی قسم کی کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں کوئی یہ کبھی مغفرت چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے آپ کے ساتھ تو سارا کچھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں یہ سارا واقعہ مفومن بیان کر رہا ہوں ایگزیکٹ ورڈس نہیں ہیں تو آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں جب اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ان سماواتی یعنی اللہ نے یہ جو زمین و آسمان بنائے ہیں اس بات پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رو کر جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں شکر کی کیفیت ہے اچھا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہمارے یہاں وہی مسئلہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اس طرح تولتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے شکر کی جو ہمارا فہم ہے اس کو ذرا ایک اور زاویے سے ایک اور اینگل سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کفر اور اسی سے متعلق لفظ ہے کافر کفر کے لفظ کو عام طور پہ جو لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے ایمان کی زد میں اپوزٹ ٹو ایمان اپوزٹ ٹو اس کے الٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے لیکن اگر ہم قرآن مجید کو غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شکر کی ضد اور شکر کا اپوزٹ بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی کفر ہی کہتا ہے یعنی ناشکری جو ہے وہ سریہن کفر ہے سو so ایک طرح سے یہ دیکھا جائے کہ جو شکر ہے وہ بالکل عین ایمان ہے اور ایمان جو ہے وہ عین شکر ہے اور شکر جو ہے وہ ایمان ہی کا حصہ ہے اس پہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو شکر کرتے ہیں اس کے لیے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں الحمد یہ بذات خود ایک شکر ہی کا ایک طریقہ ہے اور اس پہ تو ہم نے پچھلی نشست میں وہ حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے سنی ہے کہ جس کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ جو ہے اس سے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی ہے یہ سارا کا سارا جو ہے یہ بھر جاتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا میزان پر وہ جو آخرت میں ہمارے پاس جو ترازو ہے اس پہ اتنا اس کا جو ہے وہ وزن ہے تو الحمدللہ للہ بذات خود جو ہے وہ ایک شکر ہی کا جو ہے وہ سیگا ہے ہمارے مسئلہ ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم فرض کریں کہ ہماری دس مسائل تھے اور اس کے لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی اور ان دس میں سے فرض کریں کہ ہمارے دو جو تھے نہیں ہوئے اور آٹھ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسے نواز دیا اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان آٹھ کو نہیں دیکھتے کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے بلکہ ہم ان دو کو دیکھتے ہیں جو ہماری خواہش ہے کہ ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہوا اور اس کی تکمیل کے لیے پھر ہم کبھی وظیفے ڈھونڈتے ہیں کبھی اس در جاتے ہیں کبھی اس در جاتے ہیں اور نہیں جاتے تو اللہ کے ادھر نہیں جاتے بس یہی ایک مسئلہ ہے ہمارا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا یہ آنکھیں دی یہ کان دی یہ زبان دی آپ اس شخص سے پوچھیں جس کے پاس ان میں سے کوئی ایک نعمت نہ ہو۔ جس بندے کے پاس کوئی ایک نعمت نہ ہو اس سے پوچھیں کہ اس کے نزدیک اپ کے پاس اس چیز کا ہونا جو ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ ایک آدمی ہے جو فرض کریں کہ نابینا ہے اندھا ہے اس کو نظر نہیں آتا۔ اپ اس سے پوچھیں کہ آنکھوں کی اس کے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ ایک آدمی ہے جو چل نہیں سکتا اپ اس سے پوچھیں کہ اپ کا چلنا ہمارا چلنا اس کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو بھی احسان کیا ہے یہ جسم ہے اس جسم سے متعلق معاملات ہیں ہر قسم کا معاملہ جو ہے یہ ہوا ہے ایک سانس کا اندر جانا اور پھر سانس کا باہر اگر نہ آئے تو ہم کیا کر لیں سانس باہر جائے اور سانس اندر نہ آئے تو ہم کیا کر لیں اس کی بزرگوں نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی ہے وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کے علاقے میں کوئی بہت ہی زبردست امیر کبیر بڑا شخص ہے جس کو آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بہت ہی زبردست کامیاب انسان ہے ہے یعنی یہ تو اللہ ایک دعوت کرتا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی دعوت میں جو ہے وہ شرکت کر سکیں لیکن اس کی طرف سے آپ کو دعوت نامہ حاصل ہو جاتا ہے کہ جناب آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے اس دعوت میں آئیں اور کھانا کھائیں اب آپ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے کھانا پینا کرتے ہیں اور کھانا پینا کر کے جب نکلتے ہیں تو آپ اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں واپس آ کے کئی دنوں تک لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار کیا زبردست انسان تھا میرا مطلب مجھے بھی اس نے بلا لیا حالانکہ میرا تو اس کا بنتا ہی نہیں تھا تو آپ اس کو اندازہ کریں کہ یہ مثال بزرگوں نے ایک حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معاملات ہے اس میں انسانی مثال یا کوئی دنیاوی مثال تو وہ بنتی ہی نہیں ہے لیکن صرف ایک تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ایک دینے کے لیے ایک تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم جو چیزیں ہمیں حاصل ہیں اللہ کی طرف سے نعمتیں جو حاصل ہیں ہم لوگوں نے وہ انگریزی میں کہتے ہیں فار گرانٹیڈ لے لیا ہے ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا حق تھا جو ہمیں مل گئی ہیں اور اس لیے ہم جو ہے اس کی پروانی کرتے اور کوئی اور معاملہ کوئی ایک آدھی چیز ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ جو, جو نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ناشکری کرتے کرتے ابھی ایک آدھ روز پہلے ہی کی بات ہے ایک ہمارے قریبی عزیز ہے یہاں پر ہی جہاں میں ہوتا ہوں تو وہ مجھے بڑا کہنے لگے کہ جی مجھے آج کل یہ مسئلہ ہو گیا ہے میں وہاں گیا تھا مجھے راشن نہیں ملا ایسے ہو گیا بڑا بول رہے تھے اور بہت زیادہ تو میں نے ان سے آج ہی کی بات ہے دوبارہ پھر جب ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں کہا میں نے کہا یار آپ ایسا کریں بات نہ کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی تنخواہ لگی ہوئی ہے آپ کی نوکری چل رہی ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ اگر تھوڑی بہت قیمتیں کہیں فرض کرو آپ کو بڑھ گئی ہیں یا چیز دو دن نہیں مل رہی ہے تیسرے دن ملی ہے چوتھے دن ملی ہے ان لوگوں کو سوچیں کہ آج کل کے ماحول میں اور آج کل کی صورت حال میں جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں جن کے پاس تنخواہ نہیں ہے آپ کو اور آپ کی بیگم کو دونوں کو پہلی تاریخ کو ان حالات میں بھی تنخواہ مل رہی ہے اللہ نے اتنا آپ کو نوازا ہے تو اس چیز کو ہم نے مطلب وہ صاحب ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا ہوا تھا ان کو بات اللہ کا شکر الحمد کے سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی تکلیف جو آئی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر معاملے کو اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بے بہا ہیں وہ کاؤنٹلیس ہیں جسے کہتے ہیں ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک بات دوتا ہوں شیطان اگر ہم قرآن کا اور حدیث مبارکہ کا اور اقوال صحابہ دیکھیں اور بزرگان دین کی اور آئمہ کے ہم اقوال کو دیکھیں اس موضوع پہ تو ہمیں ایک بات بڑی واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ شیطان جو جو کوششیں ایک مومن کے اوپر کرتا ہے اس میں ایک کوشش یہ بھی ہے کہ کسی طریقے سے اس سے ناشکری کراتے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ نہ جو ہے قرآن کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ نہ جو ہے وہ کفر ہے اور جب یہ ایک دفعہ نہ کرے گا تو کفر اس کے نامہ امال میں لکھا جائے گا اس سے زیادہ آپ سمجھ لیجئے کہ اور کیا انسان کو اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر بندہ پھر کہاں جائے اور کیا کرے بس پھر اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے بس یہی بات اس میں ذہن میں رکھیں کہ جب ہم شکر کی بات کرتے ہیں تو شکر صرف زبان ہی کا نہیں ہے شکر جو ہے انداز میں ہو سکتا ہے مثلا مثال کے طور پہ آنکھ کا شکریہ ہے کہ ہم نے جو دیکھا اس کے حوالے سے اپنی زبان کو بند رکھیں پردہ پوشی کریں اس پہ ہم نے پچھلے دونوں بھی بات کی زبان کا شکریہ ہے کہ زبان سے کوئی بری چیز نہ نکالیں آجزی اختیار کریں ان کے ساری ہماری زبان سے اور ہمارے کلام سے ہماری گفتگو سے ٹپکے نعمتوں کا اللہ کی اقرار کریں اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں چاہے کسی بھی شکل میں ہوں جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے تو میں نے کہا جی آپ الحمدللہ پڑھیں پڑھے آپ سبحان اللہ پڑھیں آپ اللہ اکبر پڑھیں آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں بے تحاشا یہ ساری جو اذکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں دیے ہیں آپ ان کی کثرت کریں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا دماغ اور انسان کی زبان یہ بس چلتے ہیں تو اس کو اگر چلتے رہنا ہے تو کیوں نہ اس کو مصروفیت دے دی جائے اگر ہم اس کو مصروفیت نہیں دیں گے تو پھر شیطان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ ہمیں جو ہے وہ ناشوکری کے راستے پر ڈال اسی طرح ہمارا بدن ہے تو ہمارے جسم کا جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ وفاداری کریں, کریں اللہ کے عبادت کریں اللہ کے لیے جو, جو بھی فرائض و واجبات ہے وہ تو کریں ہی کریں اس کے علاوہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں دل جو ہے اس کا شکر یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے احسانات کو یاد کریں خدمت خلق کریں بلکہ اسی لیے کچھ بزرگوں نے یہاں تک کہا کہ ایک شکر ہے جو عالم کا شکر ہوتا ہے وہ ہے کلام اس کے کلام سے شکر ہوتا ہے ایک عابد ہوتا ہے اس کا شکر عمل سے ہوتا ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا ایک عارف ہوتا ہے اس کا شکر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی نعمتوں پہ اس کی نظر ہوتی ہے اگر اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو بھی وہ ان چیزوں کی طرف دیکھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دے رکھی ہیں وہ ان طرح چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ جو اس سے چھن گئی ہیں یا کسی دوسرے کے پاس موجود ہیں اور اس کے پاس موجود نہیں ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے بلکہ ہمیں اپنا خرب بھی عطا کرتا ہے ہمارے دلوں کو ہمارے ذہنوں کو سکون جو ہے وہ عطا کرتا ہے کیونکہ وہ جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ فرما دیا کہ جو قلوب ہیں جو ہمارے دل ہیں ان کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے اور اللہ کے ذکر کے اندر جو مصنوع اذکار ہیں اس کو دیکھیں تو آپ ہر ذکر اٹھا کے دیکھ لیں ہر ذکر جو ہے وہ اللہ کی حمد ہے اللہ کی صناح ہے اور اللہ کا شکر ہے تو یہ جو شکر ہے اس کو اگر ہم ہر وقت اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں ہر لمحے اپنا زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی جو ان کا ان کی خوشنودی نہ صرف دنیا میں بہتری بلکہ آخرت میں بھی بہتری جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے اور ہماری خواہشات اگر کبھی کوئی اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی ہماری وہ دعائیں وہ التجائیں جو ہیں وہ اپنے پاس جمع رکھتے ہیں اور اس کا آخرت میں کوئی نہ کوئی بہت ہی اچھا جو ہے وہ سلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی شکر کریں اور شکر کی آگے ہم تلقین بھی کریں اپنے بچوں کو اپنے دوست احباب کو سب کو ہم تلقین کریں تو اللہ تعالیٰ میں فہمتا فرمائے اب دوسرا جو موضوع ہے اس کو بھی ذرا اگر ہم ایک نظر دیکھ لیں تو اس میں معاملہ کچھ یوں کہ ہمارے ایک عزیز دوست ہیں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آج کل کے حالات میں لوگ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کر تو رہے ہیں لیکن ان کا رویہ اس معاملے میں بڑا عجیب ہے تو اس میں قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو سورہ البقرہ میں ہمیں بہت واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نظر آتا ہے جو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کا احسان نہیں جتاتے اور کسی قسم کی اذیت نہیں دیتے کسی کو تنگ نہیں کرتے اللہ کہتا ہے کہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور وہ بہت زیادہ ہے اور اس ان لوگوں پر روز قیامت کوئی خوف بھی نہیں ہوگا کوئی اداسی بھی نہیں ہوگی پھر اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ نرم بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد کسی کو اذیت دی گئی ہو اور اللہ یقیناً بے نیاز ہے اللہ بردبار ہے اور پھر آپ, ہمیں تلقین اللہ نے کی ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور اذیت دیکھ کر ایزا پہنچا کر برباد نہ کریں اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے بڑی واضح وہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے وہ جو اللہ پر ایمان نہ رکھے نہ قیامت پر ایمان رکھے اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہوتی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو اس پر زور سے بارش برسے اور اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے اور یہ جو لوگ ہیں اس کو ان کو اللہ تعالی نے ریاکاروں میں کی شمار کیا ہے کہ یہ ریاکار ہیں اور ان کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی ہے بلکہ اللہ تعالی نے تو یہاں تک ان کو ان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو راہ نہیں دکھاتا کیونکہ یہ جو ریاکاری کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو احسان تو اللہ کا ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی اس نے ہمیں اذن دیا کہ ہم جو ہیں وہ کسی کو مدد کر سکیں کسی کا بھلا کر سکیں ہمیں ہمارا ہاتھ اوپر ہے ہمارا ہاتھ نیچے نہیں ہے اور اس میں واضح طور پہ صحیح حدیث بلکہ ایک سے زیادہ حادث میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے اور اللہ ان کی طرف کسی قسم کی کوئی رحم کی رحمت کی نظر جو ہے وہ نہیں ڈالے گا اور پھر اسی کے مقابلے پہ دوسرے لوگوں کے بھی اللہ نے بات کی ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو ہے جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کی طلب میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور خوش دلی کے ساتھ کرتے ہیں اور یقین کے ساتھ کرتے ہیں ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو اونچی اور تر زمین پر ہو اور پوری بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے یعنی جو دوسری زمینیں ہیں چاہے وہ نرم ہو زرخیز ہو ان سے بھی دگنا لائے اور اگر بارش ان پر نہ بھی برسے تو ان کے لیے شبنم ہی کافی ہے اور وہ اسی سے جو ہے وہ ان کو فیض جو ہے وہ اسی طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہوں ہمیں بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے دل آزاری اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ہم اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اس لیے بڑے محتاط ہونے کی ضرورت ہے ہمیں اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اچھا اس کے بعد سب سے آخر میں بڑا مختصر سا ایک سوال تھا اس کا بھی میں جواب دیتا چلوں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ جو کسی نے کہا ہے ان کو کہ یہ جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں یہ جو دعا ہے یہ پڑھنا غلط ہے تو میں اس میں سب سے پہلے عرض کر دوں کہ اس پہ تو بڑی واضح حدیث موجود ہے اور بخاری شریفی سے میں کوٹ کرتا ہوں حضرت عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آزان سنتے وقت یہ دعا پڑے کہ اللہم رب بحاذہ دعمت تاما والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفضیل وبعث مقام محمودن اللذی وعتا اچھا یہاں تک ہے بخاری کے اندر تو آگے آپ نے فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی اب میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی خوشخبری ہونے کے بعد کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ دعا پڑھنا آزان کے بعد جو ہے وہ غلط ہے استخر اللہ اچھا ہاں اس میں صرف ایک چیز کا میں بتا دوں وہ جو آخری حصہ ہے نقلا تخلف المیاد وہ جو ہے وہ ایک اور جگہ سے بےحقی سے امام بہکی رحمتہ اللہ جو ہیں ان کی جو احادیث کی کلیکشن ہے مجموعہ ہے وہ یہ جملہ وہاں سے ملتا ہے اور ایک اور بات ارض کر دوں میں یہاں پہ وہ جو ایک جملہ ہمارے یہاں درج رفیہ جو پڑھا جاتا ہے وہ اختلافی ہے تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم بے کرم کرے کہ یہ سی دی چیزیں جو ہمیں لوگ بتاتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے کے جن صاحب کو انہوں نے بتایا انہوں نے فوراً مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے سوال کر لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے صلی اللہ علیہ سعید نولانا محمد